اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ بعد خیر الحدیف کتاب اللہ حدیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وكل بداۃ ولاله وكل غلالۃ في النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم آمیم. آمیم. آم. صدر جلاس حضرت مولانا عبد صاحب ریاضی امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش اور اس مبارک مجلس میں رونق افروز دیگر علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پر جان شین ما اور بہنوں ہماری محفلوں میں لاؤڈ سپیکر کا نظام اتنا صحیح نہیں ہوا ہے رہی حضرات گرامی خطبہ بعد یہ سارے لوگ اپنی موبائل آف کر دیں یہ بےکار والی سب چیزیں ہیں سب بند کر ڈالو تھوڑی دیر کے لیے سب اپنے اپنے موبائل آف کر لو نہیں پاتحا کی آخری آیات تلاوت کی ہیں آئیے سب سے پہلے ان آیات کا سرجمہ دیکھ لیں ہم کو راتے مستقیم پر جمع ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب ہوا اور جو بھٹک گئے ہر مسلمان نماز میں یہ دعا ضرور کرتا ہے دعا ہے سراتے مستقیم پر استقامت کی سرات مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ اب سوال پیدا ہوا کہ کی کیا اس سیدھے راستے کی کچھ پہچان بھی ہے ہاں پہچان ہے قرآن بتا د یہ وہی راستہ ہے جن پر چلنے والوں کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے راستے کی شناخت ہو گئی سیدھا راستہ شراک مستقیل پہچان دو کون سا راستہ ہے یہ وہی راستہ ہے جس پر جب لوگ چلے تو چلنے والوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوا اب یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے کیا ان لوگوں کا بھی تعجم ہے جن کے اوپر اللہ کا تو ایک دوسری آیت کے اندر بتایا گیا کہ ہاں وہ لوگ بھی ممتاز ہیں ان لوگوں کی بھی شناخت بتا دی گئی ہے وہ کون ہے جن پر اللہ کا نام ہوا ہے سورہ نسا میں پانچویں پارے میں اللہ اشارت فرماتا ہے وَمَن يُتعِ اللَّهَ یہاں کیا تھامینا و شہدئی کا رقیقہ اس راستے کے اوپر چلنے والے چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا نام ہوا ہے پہلے لوگ کون ہیں امبیاں ہیں نبی دوسرے لوگ کون ہیں صدیقین ہیں تیسرے لوگ کون ہیں شہدا ہیں جنہوں نے اسلام کے راستے میں اپنی متا عزیز جان کی بھی پروانی کی خاک و خون میں سڑپ گئے اور چوتھے لوگ صالحین یہ چار لوگ ہیں جو اس راستے پر چلے جسے ہم سراط مستقیم کہتے ہیں اور ان چار دروہوں کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا چوتھا گروپ صالحین کا ہے جن کو ہم اپنی زبان میں اولیائے رام کہہ لیں ایک سوال اور کر لیں اور اس کا جواب بھی میں دے دوں سوال یہ ہے کیا امبیا شہدا صدیقین یہ پہلے کے جو تین گروہ ہیں کیا وہ नहीं نہیں ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ سب اولیا ہیں امبیائے کے رام بھی اولیا ہے صدیتی اولیا ہیں شہدا بھی اولیا ہیں, ہیں سالحین بھی اولیا ہیں یعنی سب سے بڑا ولی نبی ہوتا ہے اس کے بعد صدیپ ولی ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ شہید ولی ہوتا ہے اور چوتھے نمبر پہ صالح ولی ہوتا ہے تو اولیاء ہونے میں سب برابر ہیں لیکن مکان ولایت الگ الگ ہے بڑا مکان ولایت انبیاء کو حاصل ہے اس کے بعد کا جو درجہ ہے نیچے کا وہ صرف جیتی ان کا ہے اس کے بعد تیسرا مقامِ ولا شہدا کا ہے چوتھا مقامِ مقام بلاحین کا ہے ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے تاریخ کیا ہے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنی بڑی قبر ہو اتنا بڑا ولی جتنا بڑا مزار ہو اتنا بڑا ولی جتنا بڑا خبا ہو उतना बड़ा वो अल्लाह तबारक वाला ने वली की कुछ तारीफ की है तारीफ का मतलब एडमिनेशन नहीं तारीफ का मतलब डिफिनेशन वली कहते किसको है कोई आत्मान से उतरी हुई मखलूक का नाम वली है या आदमी मर गया बड़ा कुब्बा बन गया तो वोली कहने लगे उसको वली कहते किसको है कुरान हकीम ने ولیوں کی ڈیفن بتائی ہے ولی کیسے کس کو ہے اللہ فرماتا ہے سوری میں الا ان اللہ اولیا اللہ یہی آیت وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں لیکن آدھی آیت پڑھتے ہیں یا ایک آیت پڑھتے ہیں اس کے بعد والی آئےت چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بات صاف نہیں ہو پاتی جب تک دوسری آج کو نہ ملایا جائے اور دوسری آج کا تعلق پہلی آج سے ہے الدینہ جو ہوتا ہے نا الدینہ عربی میں گرامر میں اس کو سیلا بولتے ہیں سیلا موصول اب اولیاء کرام کون ہیں اب آگے بتایا جائے گا کہ کون ہیں جیسے میں کہہ دوں کہ آئی ہیو سین دا بوائے جو اب جو کے بعد آپ کو بولنا ہی ہے اس لیے کہ کون سا لڑکا جو جو پر بات ختم نہیں ہوئی آگے بولیے تو اللہدینہ بتاتا ہے جو اب جو کے بعد آپ کو بتانا ہی ہے تب نہ ولی کی ڈیفینیشن پوری ہوگی یہ جو پر رک جاتے بعد میں کیا ہے وہ نہیں بتاتے یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے یا لا تقربوا السولہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ چھٹّی ہو گئی نماز کی آئے ہے ارے بھائی بولو ون تم سکارا جب تم حالت نشہ میں ہو ون تم سکارا جب تک انتم تم کا جملہ نہیں بولیں گے تب تک بات صاف نہیں ہوتی مانا ہی غلط ہو جائے گا بات ہی غلط ہو جائے گی اللہ نے فرمایا اللہ ان سنو اللہ سنو سنو, سنو. ان اول اللہی بے شک اللہ کے اولیاء کون ہیں پہلے یہ نہیں بتایا گیا وہ کون ہے پہلے یہ بتایا گیا کہ اولیاء ہونے کا پھل کیا ملتا ہے یہ بتایا گیا ہمارا بتایا گیا ریزلٹ لا خوف <يَحْزَنُون> نہ تو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں نہ ہوں گے اس لیے کہ یہ زنون مظاہرے ہے اور مزارے میں دو زمانے پائے جاتے ہیں ایک حال کا ایک اس کا نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ رزلٹ ہے اولیاء اللہ کون جو اب بتایا گیا کہ جو اللذین منو جو ایمان لائے توحید پرت سورے توحید کو قبول کیا انہوں نے وہ کانو اور انہوں نے تقوا کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی یہ ولی کی تعریف ہے ولی کی تعریف کیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی کی زندگی گزارے وہی آدمی ولی ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اولیاء کرام آسمان سے اتری ہوئی کوئی عجیب و غریب مخلوق ہیں ان کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے قرآن حکیم نے ولی کی ڈیفینیشن بتا دی ہے جو ایمان والا ہو جس کی زندگی میں توحید کامل ہو اور ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی بسر کرتا ہو وہی آدمی ولی ہے اب جس آدمی کی توحید جتنی بھی زیادہ مضبوط ہوگی اور جس آدمی کا تقوا جتنا زیادہ بلند ہوگا وہ اتنا بڑا ولی ہے اس کی توحید اگر بہت زیادہ مضبوط ہے کامل درجے کی اور کامل درجے کا تقوا ہے تو وہی کامل ہے جیسے جیسے توحید کے اندر اور تقوا کے اندر کمی آتی جائے گی ویسے ویسے ولایت کا درجہ گھٹتا جائے گا انہی اولیاء کرام میں سے ایک مشہور ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کا نام عبد القادر ہے کنیت ابو محمد ہے لقب محی الدین ہے نام سمجھ میں نام عبد القادر ہے کنیت ابو محمد ہے لقب محی الدین ہے باپ کا نام موسا ہے اور ماں کا نام امت الجبار فاطمہ ہے اور یہ بغداد کے ایک قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے آپ کی ولادت مبارکہ چار سو ستر ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات پانچ سو اکسٹھ ہجری میں ہوئی اس طرح آپ کی کل عمر اکیانوے سال ہوئی گویا آپ نے اکیانوے سال کی عمر پائی جب آپ اٹھارہ سال کے ہوئے تو بغداد میں آئے اور وہاں انہوں نے علوم میں کی تکمیل کی بڑے بڑے اساتذہ فن سے انہوں نے احادیث کا درس لیا قرآن حکیم حد... کی تفسیر کا درس لیا میں کمال حاصل کیا دیگر علوم میں اور نقلیہ میں مہارت تامما حاصل کی اور توحید اور تقوا میں اتنا آگے نکل گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سے کاملہ بخشی آپ بڑے ہی پکے موہد تھے آپ نے اپنی زندگی میں پانچ کتابیں لکھی ہیں آدمی جو ہے اپنی تحریر سے پہچانا جاتا ہے آدمی کی فکر پہچاننی ہو تو اس کی تحریر کا مطالعہ کیجیے آدمی کے خیالات کو پرکھنا ہو تو اس کی تحریر کا مطالعہ کیجیے اس لیے کہ آدمی اپنی تحریروں میں جلوہ گھر ہوتا ہے اگر کسی آدمی کو آپ نے نہیں دیکھا ہے اس کی تحریر دیکھ لیجئے اس کا پورا سراپا آپ کے سامنے آ جائے گا آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جن جن احادیث میں بیان کیا گیا ہے ان تمام احادیث کو جمع کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے تو انہوں نے پانچ کتابیں لکھی ایک کتاب کا نام ہے الطالبین دوسری کتاب کا نام ہے قطح تیسری کتاب کا نام ہے الفیو ذاکر برہانیا کی کتاب کا نام ہے الفتہ ربانی اور پانچویں کتاب کا نام ہے بشائر الخیرات یہ پانچ کتابیں زندگی میں آپ نے لکھی اور ان میں سے دو بہت مشہور ہوئی اور دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے اردو میں بھی ان دونوں کتابوں کا ترجمہ ہمارے درمیان موجود ہے وہ دونوں کتابیں کون کون سی ہیں جن کا ترجمہ دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں ہو چکا ہے اور اردو میں بھی ان کا ترجمہ موجود ہے بنیت طالبین ہے اور فطوب جس طرح امبیائی کرام کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی امت کی طرف مبوز کیے جاتے ہیں بھیجے جاتے ہیں تو سب سے پہلا درس وہ اپنی امت کے سامنے تقویٰ اور توحید کا رکھتے ہیں بلکہ یوں کہہ لیجیے آپ کہ سب سے پہلے وہ توحید ہی کا درس دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں قاعدہ بتا دیا ہے وما من من رسول لا الا اے ہمارے رسول ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول اس دنیا میں ان کی امتوں کی طرف بھیجے ہر ایک سے یہ کہا کہ سب سے پہلے تم اپنی امت کے سامنے توحید کا درس رکھو ان سے یہ کہو کہ توحید اپنی مضبوط کریں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی امت کی طرف بھیجا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے تو ہی کا درس رکھا اللہ فرماتا ہے پورے اللہ تابزو اہ اِن کم اداب علیم اور تحقیق کے ہم نے نُ حکوم کی فوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے آ کر کے یہ کہا کی کہ میری قوم میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں تو اللہ تاب ا اللہ تو تم کیوں ڈائریکشن دے رہے ہو بھائی سب ایک طرف سے کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی جو آدمی جا رہا ہے اسے جانے دیجئے سب لوگ ڈائریکشن مت دوں اللہ تابود ا اللہ انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو بے شک میں دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں یہ آیات بتا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلا درس جو اپنی امت کے سامنے رکھا وہ توحید ہی کا درس تھا اسی طرح ہم حضرت حد کو دیکھتے انہوں نے اپنی قوم قوم کے سامنے جو درس رکھا سب سے پہلا درس, درس توحید تھا اللہ فرماتا ہے اور ہم نے آج کی طرف ان کے بھائی ہُو کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تم صرف اسی کی عبادت کرو حضرت ہود نے بھی اپنی قوم آج کے سامنے پہلا درس درس توحید ہی رکھا اسی طرح ہم حضرت صالح کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلا درس درس توحید ہی رکھا اللہ فرماتا ہے وَإِلَى صالحا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِّن اور سمود کی طرف ان کے بھائی سالح علیہ السلام کو بھیجا گیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں گویا کہ حضرت سوال علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کے سامنے سب سے پہلا درس درس رکھا حضرت شوائب علیہ السلام کو دیکھیے اللہ فرماتا ہے من اور مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے جو پہلا درس رکھا وہ یہی کہ مالک الم غیرو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے ثابت یہ ہوا کہ انبیاء کرام کا طریقہ یہ تھا کی جب وہ اپنی امتوں کی طرح مبوس کیے جاتے تھے تو سب سے پہلا درس وہ اپنی امت کے سامنے توحید ہی کا رکھتے تھے انبیاء گرام کی انہی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس ولی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی توحید کا اور تقوی کا درس دیا ایک نقطہ یہاں بتا دوں کہ تکوا یہ شریعت کی روح ہے اور سب سے بڑا تقویٰ توحید ہے تقویٰ کے ہیں جیسے ولایت کے مدارس ہیں ولایت کے درجات ہیں ایسے تقویٰ کے بھی ہیں درجات ہیں اور تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ توحید ہے دلیل پہلے دلیل ملاحظہ کر لیں کران حکیم سے حجیب سے پروف کرتا ہوں اذ قال الحم اخوہ انی لکم امین حضرت علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا جب یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو فتخ اللہ واطون دیکھو اللہ سے ڈرو اور میری عطا کرو پہلے میں نے کیا کہا کی سب سے پہلا درد انہوں نے توحید کا رکھا اور وہ میں نے آیات قرآنی ثابت کیا. یہاں حضرت السلام کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے سب سے یہ بات کہ اللہ, اللہ سے کرو آگے دیکھیے حضرت ہود کی قوم نے آج نے ان کو جھٹلایا جب انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور دیکھو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور میری کرو دیکھیں یہ تکوا اختیار کرنے کا درس حضرت حد علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت سوالح کو انہوں نے بھی یہی طرف رکھا رسول سب حضرت نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ اللہ کا تخوہ اختیار کرو اور میری بات کرو حضرت لوت علیہ السلام نے بھی یہی بات اپنی قوم سے کہی کیا قوم افقال ہوگا اوم لوت اللہ تب تک انلی لکوم رسول حضرت لط نے بھی کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اسی طریقے سے حضرت شعیب کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہوا تھی حضرت شعیب نے بھی یہی کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری یہ بات کرو اس سے پتا چلتا ہے کہ تقوی اور توحید دونوں ایک ہی چیزیں ہیں لیکن تقوی کا سب سے اعلی درجہ توحید ہے تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ تو ہے. اب اس سلسلے میں میں ایک حدیث پیش کر دوں تاکہ بات بالکل صاف ہو جائے اس تقوی کا اعلیٰ درجہ تو حجنا حدیل ابن حضم قال كما ان انس بن مالك يقول كما رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات وما تشاؤون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم عز وجل انا اهل ان اتقى أن يجعل معي اله اخر وما لتقى ان يجعل معي اله اخر فهو اهل یہ صنت کے ساتھ بیانے حضرت میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے سنا کون سی آیت کر رہے تھے وہ تخوا والے ہیں اور مغفرت والے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تشریف فرمائی احلد تخوا کی فرمایا کہ میں زیادہ لائق ہوں اس بات کا کی میرے ساتھ اللہ کے ساتھ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے میرے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنایا جائے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی محفوظ رہے وہ منی جائے اور جو آدمی محفوظ رہے اس بات سے کہ وہ میرے ساتھ دوسرا معبود بنائے وہ اس بات کا اہل ہے کہ میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں یہاں دیکھیے اب اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ حدیثی ہے یہ فرما دیا بہت مختلف دوسرا معبود نہ بنائے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے یعنی توحید کو مضبوطی سے تھام لے اہر لیا نہ تو وہ اس لائق ہے کہ میں اسے بخش دوں یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ تقوا کا اعلیٰ درجہ توحید ہے اسی وجہ سے کہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی نے اپنی قوم کے سامنے جو پہلا درس رکھا وہ درس توحید تھا اور کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی نے اپنی قوم کے سامنے جو پہلا درس رکھا وہ درس تکوا تھا تو اب شبہ یہ ہوا کہ بھائی تکوا اور توحید کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں تو ثابت یہ ہوا کہ تکوا کا اعلیٰ درجہ توحید ہے اسی طرح اس ولی میں شیخ ابد القادر گیلانی نے بھی تقوا اور توحید کا درس سب سے پہلے اپنے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور زندگی بھر توحید اور تقوا کی دعوت دیتے رہے <سلام> <سلام> فطوح ان کی ایک مشہور کتاب ہے جیسا کہ میں نے بتایا اس میں انہوں نے لکھا ہے ایک مرید کو مخاطب کرتے ہوئے ایک شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کب تک ولا تک ولا ترز احدی و وکیل ہوا ولا علیہ جمیہ ولا تفیق بے احادل غیل اللہ تو یہ الفاظ فطول غیر ترجمہ کیا حضرت اپنے شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں عَلَيْكَ کبھی اللَّهِ تیرے اوپر اللہ کا تکوا لازم ہے, اللہ وزر. بارت ہے. جیسے امبیا نے کیا کہا؟ تمام امبیا کے رام دیے گا فت تک اللہ یا تقوا سے بات شروع کر رہے ہیں ارے کبھی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر جنت میں ہو تو, تو ہو تو اللہ کا تقوی حلت میں تخوا اپنے خان کی زندگی میں بھی اللہ تبارک کا بھی تخو اللہ تیرے اوپر اللہ کا تقوی لازم ہے اس کے بعد کیا تعلیم ہے اور اللہ نے فرمائے دوسری تعلیم یہ بھی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈر اور تیسری تعلیم والا ترجو احدن اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت لگا اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ لگا اور آگے فرمایا وقت ہوا اجل اللہ تمام ضروریات تو اللہ کو سونپ دے زندگی کی تمام ضروریات کو تو اللہ کو سونپ دے تیری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہی ہے آگے فرمایا ولا بھروسہ کرنا ہو تو اسی उसी اوپر کر سہارا لینا ہو تو اسی سے سہارا لے اسی کا سہارا لے ولا قطف بیادین غیر اللہ اس کے علاوہ کسی پر اعتماد بچ کر سارے سہارے جھوٹے ہیں صرف ایک سہارا ہے سچا اور مضبوط سہارا وہ سہارا پکڑ دے اور وہ سہارا اللہ تبارک ہے اور آخری ٹکڑا تو قابل غور ہے فرمایا التوحید اس کا مطلب اس کا بیل محدود ہے امت الحید ارے مر مٹ جا توحید کے اوپر جائیے کہ السم الحید السمت توحید توحید کے اوپر مر جا توحید کے اوپر مٹ جا یہ تعلیم ہے حضرت شیخ عبد القادر پہلے تقویٰ کو لازم پکڑنے کے لیے کہا پھر یہ تعلیم بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت لگانا تمام تو اللہ کو سونپ دے اور دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرنا اور وسلوب جمی امی ہو تمام چیزیں اللہ سے مار یہ جملہ قابل غور ہے تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مار اور ایک جگہ فتح غیر کے اندر یہ جملہ بھی ہے وئی دا رقن کئی رلا فخت اشرکتا اگر تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک گیا تو, تو یہاں تو بزرگوں کے سامنے جھک رہے ہیں پیروں کے سامنے جھک رہے ہیں سبروں کے سامنے جھک رہے ہیں یہاں حضرت شیخ ابد القادر شیلانی رحمت اللہ نے فرمایا وہی دا رقن کئی گہرا اللہ کے علاوہ تو کسی کے سامنے جھکا فقط تو نے شرک کی کیا کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیروں کے سامنے جھک رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے شیخوں کے سامنے جھک رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے مدخون بزرگوں کی قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں اور یہاں شہد کیا پر مارے وہی رقم تک تھا اگر تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا تو, تو نے شرک کا ارتقاب کیا یا تو روکو کر رہے ہیں قیام کر رہے ہیں جھک رہے سجدہ کر رہے ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ روایت ایک آدمی آ کر کے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول رجولمنا کتاب لکھن ح رسی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمارا ایک بھائی دوسرے بھائی سے اگر ملے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے ایک بھائی اپنے بھائی سے ملے ایک دوست اپنے دوست سے ملے تونی لہو کیا اس کے سامنے جھکے اللہ, نہیں جھک سکتا جھکنے کی اجازت نہیں ہے مومن مومن سے ملا زندہ کو زندہ کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے پھر وہ پوچھ رہا ہے اہ کر سر بتائیے ٹھیک ہے نہ جھکے پھر کیا کہے؟ کیا اسے چمٹا لے اور بوسا لے خال اللہ یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے لمبا ہو جاتا ہے لمبا ہو جاتا پکڑنا اور چمٹانا اور بوسا لے لینا یہ لمبا ہو جاتا خال اللہ آپ نے فرمائی تو ابھی پوچھ رہا ہے کیا اس کا ہاتھ پکڑ لے اور مسافر کرے نام رسول فرمایا ہاں یہ دیکھیں پہلا ٹکڑا کیا لہو کیا اس کے سامنے جھکے یہاں زندہ مومن کو زندہ مومن کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے چاہے وہ مومن کسی ہی درجے کا کیوں نہ ہو ولی ہی کیوں نہ ہو اس میں سارے لوگ آ پیر بھی آ گیا شہد بھی آ مرشد بھی آ اور مدفون بزرگ بھی آ گئے یہاں کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں حدیث بتا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکنے سے صاف منع کر دیا ہے نہیں جھک سکتا اور یہاں تو جھک کر کے پیر پکڑ لیتے ہیں جھک کر کے قبر کو بوسا لے لیتے اچھا جہاں تک قبروں کا معاملہ ہے قبروں کے تعلق سے ایک اصول بتا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو دیکھ کر کے قبر کو دیکھ کر کے اگر آدمی کو آخرت یاد آتی ہو تو قبر کی زیارت کرے رباة مردو معنى بي حلينة رضي الله تعالى عنه قال زعر النبي صلى الله عليه وسلم قبر عمه فبكى وبكى من حوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استازنت ربي في أن أستخدر له فلم يوزنب واستازنته أن في أن أزور قبرها رحمدی حضرت ابو ہرا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی مدینے سے آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم شیر شیرخوار بچے تھے چھوٹے تھے وہیں مقام کے اوپر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ام ایمن کو وہاں سے اٹھا کے لائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کی لونڈی تھی وہاں سے لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے اور مدینہ سے لوٹتے وقت ان کی ماں کا اس مقام پر انتقال ہو گیا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے قبر پر گئے بہت روئے قبر پر پہنچنے کے بعد فکا اپنی ماں کے قبر پر پہنچے رو پڑے ف رو پڑے صحابہ کرام نے آپ کو روتا ہوا دیکھا تو سارے صحابے رو پڑے فبکا بکا من لہو آپ کو روتے دیکھ کر کے سارے صحابہ کرام رو پڑے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مادی کی میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دوں مجھے اے میرے رب اجازت دے کی میں تج سے اپنے ماں کی مقصرت کی دعا کروں فلنگ اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی اللہ حوالبر. نبی کی ماں ہے لیکن چونکہ ان کا انتخان شرک کے اوپر ہوا لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو ان کی ماں کی مفرت کی اجازت نہیں دی جی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ صلی فرما میں نے اپنے رفت اجازت مانگی کہ اے اللہ قبر کی زیارت تو کر سکتا ہوں نا اپنی ماں کی اللہ کے رسول اللہ فرما فوزین علی اجازت دی گئی اور آپ نے ایک اصول بتایا فضول الضول فزور القبول قبروں کی زیارت کرو نہ رول الموت بے شک یہ قبریں آخرت کو یاد دلاتی موت کو یاد دلاتی اس حدیث پاک سے کئی مسئلے معلوم ہوئے پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ قبر پر جا کر آدمی رو سکتا ہے جی اور اس کو دیکھ کر لوگ بھی رو سکتے ہیں ایک ہی مسئلہ ہے دو مسئلے معلوم تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا اگر کوئی آدمی مشرق مرا ہے تو چاہے اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے مففرت کی دعا نہیں کر سکتا تیسرا مسئلہ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مشرق کی قبر پر آدمی جا سکتا ہے جی زیارت کر سکتا ہے لیکن مفرت کی دعا نہیں کر سکتا مشرق کی قبر پر جا سکتا ہے دعا نہیں کر سکتا صرف قبر کی زیارت کی اجازت ہے تیسرا مسئلہ معلوم ہوا چوتھا کہہ لیجیے اور آخر میں قانون معلوم ہوا کہ فضول القبور قبروں کی زیارت کرو نہ جانتے کس لیے آتا ہے عربی میں عربی میں سے اس لیے آتا ہے تاکہ ماقبل میں کہی ہوئی بات کا سمرا بیان کرے نہیں سمجھنا ہے؟ میں نے آٹا رکھ دیا برتن میں پانی ڈال دیا آٹے کو میں نے گونج دیا اب کیا کرنا ہے پہ بتاتا ہے اب روٹی پکا لو اب روٹی پکا لو پھر یہ فا جو ہے ماں قبل میں کہی ہوئی باتوں کا حاصل بیان کرتا ہے سمرا یہ چیزیں ہو گئی اب کیا کرنا ہے فضول القبور تو تم لوگ قبروں کی زیارت کرو پینا تو سب اس لیے کہ یہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں یہ پہلے بتا دیا کہ وہ قبریں جو موت کو یاد نہ دلاتی ہوں ان قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے یہ جو مزارات ہیں جن کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں پختہ عمارتیں پختہ قبریں ہیں در حقیقت ان کو دیکھ کر کے آخرت یاد نہیں آتی ہے حقیقہ آخری ٹکڑا بتا رہا ہے ان کی ان قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے بلکہ ٹوٹی ہوئی قبریں کو سیدھا قبریں جن کو دیکھ کر آدمی کا دل بھر آئے آدمی کا دل تڑا اٹھتے کہ یہ میری آخری منزل ہے ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھ کر کے آدمی کو آکرم یاد آتی ہے موت یاد آتی ہے تو ایسی قبروں کو دیکھنے اور ان کی زیارت کرنے کی اجازت دی گئی ہے ایسی قبریں جو آراستہ اور پیراستہ ہوں بڑے بڑے ابے بنا دیے گئے ہوں رنگ روگن کر دیا گیا ہو آدمی کی نظر رنگ روگن ہی نہیں الجھ جائے در حقیقت ایسی قبروں کی زیارت کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ مجھے کوئی فرفے کا مفاد سمجھا دے گا فضول قبور پندھا زیارت کرو قبروں کی بے شک موت کو یاد دلاتی ہے یہ قبریں اگر قبریں موت کو یاد نہ دلا سکے تو پھر ایسی قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے یہ چھ سات مسئلے اس حدیث پاک سے معلوم ہوئے یہی بات تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علی نالبین میں کہی ہے انہی کے الفاظ میں بول رہا ہوں زار قبرن جب کوئی آدمی قبر کی زیارت کرے تو فلا یزا یدہو بنت البین بنیت البین میں شیخ عبد جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے شیخ عبد القاطف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگہارہ قبرن جب کسی آدمی نے کسی قبر کی زیارت کی یو کہ جب کوئی آدمی کسی قبر کی زیارت کرے تو قبر کے اوپر اپنا ہاتھ نہ رکھے فلا ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور آگے فرمایا ولا قبر کو پوسا نہ دے اس لیے کہ قبروں کے پاس پہنچ کر قبر پر ہاتھ لگانا اور اسی طرح قبروں کے پاس پہنچ کر قبروں کا پوسا دینا فائن لہو من عادت <يَحُود> یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اللہ گویا کہ قبروں کو پوسا دینا قبروں کو پکی کرنا اور قبروں کے اوپر ہاتھ رکھنا وہاں سجدے کرنا وہاں قیام کرنا وہاں رخو کرنا وہاں کڑکی آباد و امال کرنا فائن لہو عادت یہود عادہیوں کا طریقہ ہے یہ میں نے کہہ رہا شیخ فرما رہے ہیں شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں ان کی کتنی کتابیں میں نے بتا دی ہیں ان میں دو کتابیں بڑی مشہور ہے فتول غیر اور بنید الطالبین بنیاد الطالبین کا حوالہ دیا ہے نے اللہ حضرت خود فرما دیا اور حضرت پکے متب سنت تھے موحید تو تھے ہی پکے سنت سے جانتے انہوں نے سنت کی کیا تعریف کی ہے در حقیقت حضرت کے سامنے حضرت عبداللہ ہمارے ناب سے مروی ایک روایت تھی جسے امام رحمۃ اللہ علیہ کتاب المان میں لائے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے فرق ناجیہ کے بارے میں ایک بات کہی ہے اور فرق نازیا کی تعریف کرتے ہوئے جب انہوں نے بتایا اور الجماع کا مطلب بتایا مطلب جی جہاں تک حَتَّى انْتَ نَمِنْهُمْ مَنْ آتَاهُهُ عَلَى نِيَّةٍ لَّكَانَ مِنْ أُمَّتِي مَجْلِسًا غَالِبًا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي نَارٍ إِلَّا مِلَّةَ وَاحِدَةٍ قَالُوا جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے یہاں تک کہ اگر کسی بدبخت یہودی نے اپنی ماں کے ساتھ الدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا آدمی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا اور بے شک بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری قوم تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی کل پنڈار بہتر فرقے جہنمی اور تہترواں فرقہ جنتی ہوگا پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ تیترواں فرقہ کون سا ہے کہا اس کی پہچان یہ ہے ماں انالی وا خاوی جس پر میں اور میرے صحابہ اس کے شاید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ عمل فرق النا جیا اہل السنتی وال جماعت الح کی فرق نا جیا اہل سنت والجماعت ہے صرف نام رکھ لینے سے اہل سنت والجماعت نہیں ہو جاتا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ باقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے امر سے آدمی اہل سنت پر جواب بنتا ہے خالی لیبل لگا دینے سے آدمی ایسے سنت پر جمع نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی زیارت کر لیں تو فلاں کی زیارت کرنے سے آدمی مومن نہیں ہو جاتا ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی لیکن اس دیدار سے اور اس زیارت سے ابو جہل کو کوئی پاکہ نہیں پہنچا ابو لہب کو کوئی پتا نہیں پہنچا دیکھو زیارت ہو رہی ہے لیکن خود ابو چہل اور ابو لہب کے پاس اپنا ایمان اپنا عمل رہی ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو کوئی کام نہ آئی. ابو جہل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیدہ کچھ کام نہ آیا ابو لہب کے دولوں کے دونوں دونوں تو اگر صرف زیارت کافی ہوتی ہے اولیاء اکرام کے. تو یہاں نبی کی زیارت کرنے کے بعد ابو جہل اور ابو لہب تو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا مومن ہو جانا چاہیے تھا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خالی اولیاء کرام سے نسبت کافی ہے خالی اولیاء کرام کے حضور ان کے قبروں کے اوپر حاضر دے دینا ہی کافی ہے صرف زیارت بھی کافی ہے یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اگر صرف زیارت کافی ہوتی تو ابو جہل اور ابو الحفظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے انہیں تو پکا مومن ہونا چاہیے تھا تو صرف زیارت کافی نہیں ہے معاملہ گھوم کر کے وہی آگیا گیا آپ کو ایمان اور عمل صالح کرنا ضروری ہے حضرت نے فرمایا واہمل فر پت النا جیا شیخ ابد القادی رحمت اللہ فرمایا جیا نجات پانے والا فرقہ جو ترجیح کی روایت میں بیان کیا گیا کون ہے اہل سنتی ہے جمع کون ہے سنت کی تاریخ کیا ہے है کی की کیا क्या है پتا چلے کہ اہل سنت کون ہے تو پتا چلے کہ اہل جماعت کون ہے پہلے تو سنت کا مانا معلوم ہونا چاہیے پہلے تو جماعت کا مطلب معلوم ہونا چاہیے سو so, حضرت نے سنت کا مانا بیان کیا پھر اس کے بعد جماعت کا مانا بیان کیا سنت کا مانا سنت باسن رسول اللہ صلی سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے یعنی آپ کی ہر ہر ادا سنت ہے اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علام کی حدیث کے اوپر آپ کی اداؤں سنت ہے اور جماعت وکاڑے اور جماعت کا مطلب جس پر رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے تمام اصحاب متفق ہوں بتائیے اصحاب کرام نے قبریں بنائی ہیں اصحاب کرام کیا خبروں کے سامنے قیام کیا کرتے تھے کیا صحابہ کرام قبروں کے سامنے رکو کیا کرتے تھے کیا صحاب کرام کرتے تھے کیا صحابہ کرام خیر اللہ سے بھی مدد مانگا کرتے تھے نہیں تو پھر ایسے لوگ اہل اہلسنتی جماعت نام کے تو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کے مطابق اہل سنت وال کی وہ اہل سنت وال نہیں ہو سکتے دیکھیے صرف نسبت کافی سمجھتا ہے نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے نماز کی کوئی پرواہ نہیں جبکہ حضرت شیخ ابد القادر جینانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے معاملے میں تو نماز کا جو حال ہے بڑا عجیب ہے حضرت الطالبین کے اندر فرمایا ہے لئی سباد دین و اسلامیتال نماز چلی جانے کے بعد دین اور اسلام کچھ نہیں رہ جاتا قبروں سے نسبت کافی سمجھ رہے ہیں نمازیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے اور شہد ابادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں نمازیں اگر زندگی سے نکل گئی تو لیسا یہاں دین و اسلام نماز زندگی سے نکل جانے کے بعد آدمی کا دین و اسلام رہی نہیں جاتا وہ آدمی نہ تو متدئین ہے دین والا ہے نہ تو وہ آدمی مسلم ہے اب بتائیے شیخ فرما رہے نماز ضروری ہے اور بے نمازی کو معاملے میں معاملہ بڑا سخت ان کا فرمایا ولا صلی اللہ علیہ ولاد فن فی مقابلین بنید الطالبین الفاظ ادھر کے موجود ہے کہ بے نمازی کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے ولاد فن پی مقابل المسلمین مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہ کیا جائے یہاں بے نمازی ہوں تو چلے گا بے روزہ دار ہوں تو چلے گا صرف قبروں سے نسبت آتی ہے جبکہ شیخ رحمت اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے یہ, یہ عقیدہ شخص اور آپ نے ایک تعلیم دی ہے اپنے مریدوں کو بڑی ساری تعلیم ہے یہ چاہتا ہے وہ تعلیم پتول غیر پتول غیر کے اندر وہ تعلیم موجود ہے فرمایا وجالم اپنے ایک مرید کو اپنے ایک کو مخاطب کر کے کہتے ہیں و جالیل کتاب و منظور فيهما بےتام و تدبری بهما بیما ولا تب تر بل کالی ولقیلی ولحوسی ایک بار پڑھوں بڑا پیارا جملہ ہے حضرت کا فرما رہے و جالل کتاب و سنت ایما ملک ولا تغتر بالقال <والحوثي> کتاب اور سنت کو اللہ اکبر اللہ کی کتاب کو اور سنت کو ان دونوں چیزوں کو اپنا امام بنا لے یہاں تو پتہ نہیں کن کن کو لوگوں نے امام بنا رکھا ہے کہتے ہیں اماموں کے خلاف نہیں بولنا اماموں کے خلاف نہیں بولنا ارے امام کے خلاف کون بول رہا ہے اللہ کے بندے امام کے خلاف کون بولا, بولا بھائی امام تو کتاب و سنت ہے کتاب و سنت کو پکڑو کتاب و سنت کے خلاف بھی کوئی بولے گا یہاں حضرت شیخ ابد القادر اللہ کا اور جس نے کتاب و سنت کو پکڑ لیا قیامت کے دن کتاب و سنت ہی کوئی امام ٹھہرایا جائے گا اور کتاب و سنت کا حامل وہاں امام رہے گا ہم اس دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے اگر کسی نے کتاب و سنت کو اپنا امام بنایا ہوگا آواز آئے گی چلو اپنے امام کے ساتھ آ جاؤ کتاب و سنت کے شہید آئی کتاب و سنت کو اپنا امام بنائے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جلو میں ہوں گے فرمایا امام بنانا ہو کتاب و سنت کو بناؤ کسی اور کو امام بنانے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اگر کہیں کہا ہو تو بولو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہم بلی سے تھے, مقلد تھے. معلوم ہے یہ طبقات ابن رجک حمبلی اٹھا کر کے دیکھو یہ جملہ لکھا ہوا ہے کامل مقل ہوتا ہی نہیں اللہ اکبر پھر کیسے حملی ہو گئے مقلف کیسے ہوگئے جبکہ ولیے کامل کے بارے میں طبقات رجب ہمبلی کی بات پیش کر رہا ہوں میں انلل میری ایک بات کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا آپ کٹھے ہو جائیں گے انلل ولیل کا ملاقون مقل ولی کامل مقلب ہوتا ہی نہیں ہے جب آپ حضرت شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ولی کامل مانتے ہو تو مقلف کیسے مانو گے اس لیے کہ ولاف نے زمین اور آسمان کا فرق ہے جو مقلف ہوگا وہ وہی کامل نہیں ہوگا اور جو وہی کامل ہوگا وہ متعلق نہیں ہوگا جب آپ وہی کامل ہے تو مقلف نہیں ہو سکتے اور اگر متعلق ہو تو وہی کامل نہیں ہو سکتے بولو کیا بولتے ہو اگر آپ کو مقلف مانا جائے کہ یہ مانے ہمیں دمبل کے متعلق ہے کہ وہ کامل نہیں ہے اور ولی کامل اگر مان لو تو مقلف نہیں ہے اس لیے کہ ولی کامل مقلف ہو ولی کی تاریخ کیا شامل ہے مشہور فصلے کی کتاب شامی اٹھا کر کے دیکھو شامی کے اندر تاریخ لکھی ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کا مطبع ہوتا ہے اللہ وہ کسی کا متعلق نہیں ہوتا شامی کی روایت بتا رہی ہے شامی کی عبارت بتا رہی ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کا متبع ہوتا ہے کسی امام کا مقلف نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ بلاک کاملا میں اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے مشرق اور مغرب کا فرق ہے کسی <laughs> شاعر نے شیخ مریف کی بات کہیے شاید تو پڑھاتے ہی رہتا ہوں ادب کی کتابیں جی شیخ پیش کر دوں موڈ بدلنے کے لیے کہ سارت مغربن مشرف مغرب مشرف مغربن مغرب بین بھائی و مغربی لہلا چلی مشرق کی طرف مجنو چلا مغرب کی طرف مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا بوٹ ہے کتنا فاصلہ ہے تو اب اگر مانا جائے شیخ ابد القادر وہ تو ایک جگہ فرمایا اللہ کتاب یہ کے بار میں نے پوری دیانت کے ساتھ بلا لفظ کے کسی ہیر پھیر کے پوری رقص اور پورا غال پیش کر دیا حضرت فرما رہے کہ سلامتی اسی میں ہے کہ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو سلامت کتاب قرآن اور حدیث کو پکڑنے ہی میں سلامتی ہے ولاکو ماں گئی ان کے علاوہ کسی کو اور پکڑے ہلاکت لازمی ہے ولاکو ماں گئی ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی اگر کسی نے پکڑا کتاب و سنت کے علاوہ ولاک ہلاکت رکھی ہی ہے اور آگے فرمایا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں اللہ بربلا کی تعریف بتا رہے ہیں ولی بننا ہو تو کیا کرنا ہے حضرت صحیح بتا رہے ہیں ولی بننا چاہتا ہے ہر آدمی تو سنو کہ ولی بنا کیسے جاتا ہے تم سمجھتے ہو کہ ولی کسی دوسرے طریقے سے بنتا ہے شیخ عبد جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام لینے والوں دیکھو شیخ عبد جیلانی رحمت اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ آدمی ولی کیسے بنتا ہے پھر سے پڑھتا ہوں میں سلامت مال کتابی و سننا سلامتی کتاب و سنت کے پکڑنے میں ہے ولاکما غیر اور ان دونوں کے علاوہ میں ہلاکت ہے کسی نے کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کیا کسی اور چیز کو پکڑا ہلاک ہو جاتا اور بتایا بھی ماں وہ بھینا ان دونوں کے ذریعے یس عبداللہ حالت الولا انہیں دونوں کے ذریعے بندہ ترقی کرتا ہے ولایت کی طرف اللہ اکبر یعنی آدمی کو اگر ولایت طرف بڑھنا ہے کی طرف, طرف ترقی کرنا ہے ولی کامل بننا ہے تو کتاب و سنت کے ذریعے ہی وہ ولی بن سکتا ہے حضرت نے ولی بننے کا طریقہ بتایا اور طریقہ یہ بتایا کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بغیر آدمی ولی نہیں ہوتا طریقہ بتا دیا گیا ولی بننا ہے تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے. کہتے ہیں اولیاء کرام کو غیب کا علم ہوتا ہے حضرت خود فرمائے بلیت طالبین کے اندر پڑھ دو تل مطلو المائی بنیات یہ بھی عبارت ہے بھیت الطالبین جی ولیط کر کے دیکھو وہ تو دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں موجود ہے ترجمے کے ساتھ اردو میں تو ہمارے درمیان موجود ہے اٹھا کر کے دیکھو ہو المتل المائی بنیات وہی خبر رکھنے والا ہے ضمیروں کا اور نیتوں کا آدمی کی نیت نے کہ اس بات کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی سورح مومن کی ایک آیت کو نظر رکھ کر کے فرمایا ہے وہ آیت کریمہ کیا ہے کہ کی اللہ تبارک آنکھوں کی خیالت کو جانتا ہے اور دل کے اندر کیا چھپا ہوا اللہ کو معلوم ہے آنکھ کس انداز سے دھڑکی ہے اللہ کو معلوم ہے دھڑکا ہے اللہ کو معلوم ہے اللہ کا دھڑکنا کس انداز سے ہے اللہ کو معلوم ہے Allah.. دل کا دھڑکنا کس انداز سے اللہ کو معلوم ہے سے دھڑکی اللہ کو معلوم ہے اور جن کس انداز سے دھڑکا ہے اللہ تبارک کو معلوم ہے اللہ کے علاوہ کوئی غیب پر مطلع نہیں ضمیروں کے اوپر مطلع نہیں نیتوں کے اوپر مطلع نہیں نیتوں کی کسی کو خبر نہیں ضمیروں کی کسی کی خبر نہیں اور یہ بات حضرت شیخ ابد القادب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث رحمۃ اللہ علیہ کیسے نظر رکھ کر یہ بات کہی ہے توحیع یہ روایت کنی لفظ کی موجود ہے حضرت عائشہ سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سچی بات اور کسی ہو سکتی ہے حضرت آئس فرماتی ہے کہ جو آدمی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے میراج میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جھوٹ بول رہا اس لیے کہ اللہ فرمت اللہ فرما اللہ کو کے نہیں دیکھ سکتی ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر وہ اللہ سبارکار کے متعمل ہو سکے حضرت نسا کا یہی مطالبہ تھا وہ سور پر گئے آواز آئی یا ادنی اللہ رب ایک درخت تھا درخت کے گرد ایک روشنی گھوم رہی تھی عجیب ایک روشنی گردش کر رہی ہے اسی روشنی میں سے آواز آتی ہے یا موسا سوال کر سکتے ہیں کہ آواز تو روشنی میں سے آ رہی تھی تو اللہ کیا وہاں موجود ہے روشنی میں آواز تو روشنی میں سے آ رہی ہے تو اللہ عرش پر سے آ کر کے روشنی میں گھس گیا اللہ عزبار. اس کا جواب ٹیلی ویژن دے دے گا ٹیلی ویژن دیتے یہ مثالیں ہمارے عزیز محترم جزیز صاحب بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں الحمد للہ تمام چیزیں مثال بہت ساری مثالیں دیتے ہیں جیسے ایک مثال بڑی सोचता है انہوں نے کہ آدمی सारे سوچتا ہے کہ قبروں میں جب سارے لوگ سر گل کر کے ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گے مطلب یہاں ایک ہندو مر گیا ایک جو ہے مر گیا ایک مسلم مر گیا اور سب کی لاشیں سڑ جل کر کے مٹی ہو گئی ایک دوسرے میں مٹ ہو گئی اسی طریقے سے وہاں پچاسوں لاشیں کے بعد دیگر رکھ دی گئی اب ساروں کی ہڈیاں ساروں کے گوش ایک دوسرے میں مٹی ہو کر کے مل گئے اب ان کو الگ کیسے کیا جائے گا عزیز محترم نے بڑی پیاری مثال دی کہ جیسے اسی فضا میں گاڑی کی سیٹوں کی آواز ہے آدمی کے شور کی آواز ہے اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں چلنے والی تمام قسم کی گاڑیوں تمام سواریوں کی آوازیں موجود ہیں لیکن ان آوازوں میں سے جب ہم آکاشواڑی گورکھپور لگاتے ہیں تو گورکھپور ہی کی آواز آتی ہے اللہ لہروں پر سے چل کر کے ممتاز کر دیا اس آلے نے بے شمار آوازوں کے درمیان سے آواز کو تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسی مشین نہیں ہو سکتی یہ تو انسان کی بنائی ہوئی ایک ناقص اور بے بےحدہ قسم کی مشین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشین تو اتنی اعلی ہوگی کہ وہ تمام آوازوں کو سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے اندر ممتاز کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اش ہی ہے تصویر کہاں سے بھیجی جا رہی ہے ٹیلیویژن کے اوپر نظر آ رہی ہے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ عرش پر ہے تو اس, اس کی آواز اس روشنی میں سے کیسے آئی سوال ہے سوال ہے سوال نہیں رہے گا اس روشنی سے آواز آتی ہے یا اللہ رب العالمین اے میں رب العالمین ہوں اخلان نال جوتی اتارو اور آگے بڑھو رت تیری آواز تو سن لی ہے اب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک لن, لن ترانی تم مجھے ہرگیز نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے, لن. لا نہیں ہے. لن. نہیں دیکھ سکتے. اس لیے کہ وہ آنکھیں دی ہے وہی فرار کرنے لگے نہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں چل گئے اللہ تبارک تجھے کیا دیکھے گا اچھا ایسا کرتا ہوں یہ پہاڑ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجنڈی ڈالتا ہوں اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر جائے, جائے. اپنی جگہ تکر اگر یہ اپنی جگہ کیا کیا تو, تو مجھے دیکھ لو گے پلما تھا جیسے اللہ تمہارے جلدی پہاڑ پر ڈالی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور دھماکہ اتنا شدید تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ مسالہ جوہ ہو کر کے گر پڑے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر آنکھوں کے اندر وہ بینائی نہیں ادا کی گئی ہے بینائی وہ قوت نہیں عطا کی گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے متحمل ہو سکے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہی فرما رہی ہیں کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرکاری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جھوٹ بول رہے آدمی اس لیے کہ اللہ فرمات اللہ تم کی جی گرفتار اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلیم ضائع رکھتے بول رہا ہے وہ وہ یقول اللہ پرمۃ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا راہی توحید حضرت امام بخاری بیٹھے ہوئے جانتی کیا پاس ہے اب یہ بتاتے بیٹھوں گا تو گڑبڑ ہو جاتا وہی یہ مطلب ہوتا ہے اگر کسی ضمیر کی خبر محرب ہو تو ہو جاتا ہے خبر میں نما اس کا الٹا ہے خبر مفتہ میں محسور ہو جاتی ہے لیکن اگر متحدہ کی خبر مورب اللہ ہو تو متحدہ خبر میں محسور ہو جاتا ہے کہا گیا کہ کہتے ہیں نہیں کہ کہتے ہیں انما نحن مسلم ہم اصلاح کرنے والے ہی ہیں اللہ فرماتا ہے ہم یہی لوگ فسادی ہیں انہوں نے کہا مسلح ہم ہیں جب وہ خبر مختلف میں محسوس ان نما نہ مسلح ہم ہی ہے اللہ پرما تو مسر یہی لوگ فسادی ہیں یعنی یہاں مستدہ خبر میں محسور ہے اور وہاں خبر مفتہ میں مشہور ہے قرآن حکیم کا اجازت گفتگو کا اس کا ایک ہے کرنے کا تو والا ہے خبر والا ہے میں کیا ہے نیت اور نیتوں کے کی اندر کیا ہے اور یہاں کہتے ہیں کہ ہمارے ولیوں کو غیب کا علم ہے ہمارے پیروں کو غیب کا علم ہے یہاں شیخ کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے یہ تمام چیزیں انہوں نے انسانوں کو دے رکھی ہیں جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل اور اچھی سمجھ پاؤ گے پتہ فرمائے وا خردانہ الحمدللہ الحمدل